سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں لیکن وہاں جو ہے سورہ کبوت کی جو دوسری آیت ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا اب اس میں خطاب نہیں ہے گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خطاب کرنا بھی بڑا جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبراہ اٹھے یہی معاملہ یہ آبا صاحب اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا حضور سے خطاب نہیں کیا یہاں براہ راست گفتگو نہیں کر رہے آپ انجا علامہ سارا غائب میں گفتگو ہو رہی اس نے تیوری چڑھا لی اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا عبداللہ ابن مکتوم چناتے عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے ہیں حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر مرحبل اللہ حفیح مرحبا اس شخص کو کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا ہے لفظ احتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا آبر اللہ مجھے اللہ نے یعنی مورد احتاب بنایا ہے تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے آبا سوا طاح الاما وما یودری کا لال لہو یزکاؤ یزک کرو فت الفاظ ذکر اما منسترنا فانتا لہو تصدا ببا کا اللہ یزک کا وہ منجا کا یسا وہ ہوا یقا فاندان ہو طل کل ان ہاتھ گرا فی صحف مکرم مرفوتم متحرۃ بیم یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ سلط صورت ہے یہ ایک کے قریب جو ہے صورت اسی ایک باقی کے اوپر تیوری چڑھا لی رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا آئے حالانکہ صورت واقعہ جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے سیرت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت قریش کے کچھ سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے گفتگو ہو رہی تھی اب یہ نابینا ہے انہیں تو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں کیا سچویشن کیا ہے وہ بار بار حضور کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضور نے آدم میں التفات فرمایا آپ کو کچھ ناگوار بھی گزرا لیکن اس پر گرف جس, جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہیں اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی لیکن اس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احساس محرومی پیدا ہو جائے ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفات ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی گھاس سے زیادہ تیز راستہ ہے امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے کہ کہا جاتا ہے عام عام فہم اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسندی ہو لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں خود اعتدال پر رہنا چاہیں تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہوتی اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل اور اس کو لوگوں سے منوانا اس پر چلوانا بھی مشکل بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک دعوت اقامت دین کے جد و جود کے اعتبار سے یہ بہت اہم نقطہ ہے اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیولز ہیں اس کے اوپر ذمہ دار آدمی ہے یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا ہے جیسے کہ اوت کے بارے میں میں نے بار عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعویل ممکن ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعویل کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا اس وقت تو فتح ہو گئی سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ, وہ بھی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی لیکن وہ قائم تھے اور روک رہے تھے کہ مت ہلو یہاں سے تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم ادھوری ہوئی ہے تم نے نافرمانی کی بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے ٹٹولتا رہے ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں بے شعوری میں غیر ارادی طور پر انسان ادھر جو ہے جھکتا چلا جائے اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے اسی طریقے سے خطرہ موجود ہے کہ ایک التفات یہ عمومی طور پر ان کی جانب ہو جائے زیادہ توجہ ہی فلوا کے انہی کی طرف ہو جائے یہ بات جو ہے قلبی تعلق قلبی محبت کا رشتہ قدر و قیمت دل میں ہونا وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے چاہے وہ تنگ دست ہے نادار ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ میں نے حضور کی حدیث بھی اگرچہ اس کا متن تو سامنے نہیں ہے میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں باہر نہیں پا سکتے کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی ناج رکھتا ہے یہ بھی مقام اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے اور خاص طور پر وسبر نفسہ کا معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہرنٹ ہے یہ ایک, ایک رجحان موجود ہے وہ ادھر لبکے گا ترین و زینت الحیات دنیا یہ سورہ کاف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی یہ ہے اس کا عمود ہی یہ ہے پہلے رکو میں جو وہ کلہ کڑا ہوا ہے اس آیا مبارکہ کا کہ انہ جالنا مال زینت اللہ نبل واسن واملہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زیبائش اور آرائش ہم نے اسے اس کی زیب... اس زمین کا سنگھار بنا دیا ہے اس دنیا کے لیے اس زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھے امتحان لے لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زیبائش ہی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لول لگاتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں اور آخری رکو میں پھر آیا ہے بول ہلبے کو میلف سرینہ آمالا اللہ زین و اللہ سایہ دنیا سمونا سنونا سنا کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے بھاگ دور تو ہی کر رہے ہیں دن رات کی سب ہی کر رہے ہیں دیندار بھی کر رہا دنیا دار بھی کر رہا ہے دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے لیکن قل حل نلب حکمل اکثر اپنی سی اور جوہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں الینسا حیات دنیا وہ لوگ کہ جن کی سی اور جوہت بھاگ دوڑ حیات دنیا بھی ہی میں بھٹک کر رہ گئی گم ہو کر رہ گئی کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے یہ دو ہے ابتدا اور انتہا سورہ کافر درمیان میں بار بار آتا ہے المالو البرون نظینت الحیات دنیا یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے تو ریت وزینت الحیات دنیا یہ مشکلات میں سے ہے بعض اضرات کہتے ہیں کہ یہاں حرف استفام جو ہے ات ریدو یہ ہے یہاں پر یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے ادبی اگر آپ کی یہ روش ہوئی آپ کا یہ طرز عمل ہوا تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں باز اللہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مصبرات کسی شے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں لوگوں کو جو مغالطے ہو سکتے ہیں اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے پاس سے کوئی شخص گزرا کوئی صحابی کوئی انصاری کوئی ہوں گے تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے وہ ادھر چلے گئے تھے تو حضور نے انہیں بلایا فرمایا یہ میری بیوی ہے فلاں اس نے کہا باغ اللہ ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے بارے میں کچھ شعا ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ نہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر سکتا ہے تو احتیاط اس درجے ہونی چاہیے تو یہاں پر وہ بات مسبر نفس کا تھامے رکھیے روکے رکھیے اپنے نفس کو اپنے جی کو اس پر قانے رکھیے میرے نزدیک یہ قانے کا لفظ یہاں سب زیادہ مناسب ہوگا مال نظین یدرون رب باہم بال گدات کی صحبت انہی کی رفاقت انی کے پاس بیٹھنا انی کی مجلس انی کے لیے تبشیر اور انی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا یہ گویا کہ آپ کا اصل شغل ہونا چاہیے آپ کی اصل دلچسپی بس بفس کمالذین یدرون عربہ بلغذات والا شی یوری نون وہ پکارتے ہیں صبح و شام یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی صورتوں میں خاص طور پر یہ صبح و شام کا لفظ نماز بھی شروع میں وہ دو وقت کی کوئی تین وقت کی ہوتے ہوتے پھر وہ پانچ پانچ وقتہ نماز کا نظام آیا ہے عام طور پہ یہ صبح و شام قبل تلوئی شم سے و قبل غروب قبل تلوئی شم سے وہ قبل غروب یہاں یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے تو یریدون رب ربات بہت اہم نقطہ ہے یہ وہ صرف تعلیم ہیں اللہ کے روئے انور کے اسی کے چہرے کی سیاہ وہ کیا ہے اسی کی رضا مقصود وہی ہے نسب العین وہی ہے ان کا ولادوئینا کان تری دو تلحیاتی دنیا اور آپ کے نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے کیا آپ یا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی تعلیم ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش کے غلط ہوتے من اقفل نا فل اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مان لے اتا کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں اور کسی کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر توجہ سے کسی کی بات کو پورے اہتمام کے ساتھ سننا یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر ہے ولا توتے من اقفلنا کل بہ ان لوگوں کو کہ بات آپ نہ سنیے نہ مانیے ان کی طرف توجہ نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اب یہاں بھی ہمارے اس پہلی آیت جو ہے سورہ انکبوت کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت اس کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوا ولا توتے من اکفلنا کل بہ ان ولا ذکر اللہ اکبر واہ اس پر وہ آیا مبارکہ ختم ہوئی تھی ولا توتے من اک ولا کل بہ انکلینا و تباہ ہوا نام رحو فور ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع مت کیجیے ظاہر باتیں ہے کہ ایک حد تک افام و تفیح یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن درپے ہو جانا انہیں کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے تبادل اور اعتدال کی ضرورت ہے یہاں پھر میں اد کروں گا آسان کام نہیں ہے یہ اس کا فیصلہ کرنا چونکہ انسان کے لیے انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل کی حیثیت سے رہنما اصول کی حیثیت سامنے رہے تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ تو کسی کے درپی ہو جائے اپنے آپ کو ہلکا ہی کرتے رہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس میں ایک پہلو اور بھی ہے آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے توازوں کی وجہ سے نیچا کر لیں لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے اس لیے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَتَبَعَ تباہ وَكَانَ ہو کان اور وہ شخص جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے خواہش کی پیروی کر رہا ہے بات سننے کے لیے آبادہ ہی نہیں لگا ہوا ہے اپنے نف پرستی کے اندر ہی اور اس کا سارا طرز عمل سارا معاملہ جو ہے وہ خصاف نظر آ رہا ہے کہ حق سے متجاوز ہے حدود سے اسے کوئی سروکار نہیں کوئی اسکروپل ہے ہی نہیں زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں وہ اکول حق کو میں رب وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے کیا اور آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے یعنی یہاں یوں سمجھیے یہ یا تو یہاں پہ محدود ہے الحادہ ہوا حق کو میں رب اے لوگوں یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے یہ میں نے پیش کر دیا میری ذمہ داری یہی تھی یا یہ کہ یوں سمجھئے قد جہ کم الحق تم رب کہہ دیجیے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکو گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی بالکل جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی مجھلی نشست میں یاس قدجات کو معزت میں رب کو و انہیں معافی سدوں لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معزت نصیحت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کی دوا ان کا علاج ان کا مداوا تو اسی طرح یہاں پر حاضہ ہوق کو میں رب یا قبضات کو قبضات کو مل حق کو میں رب دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فمن شاہ فل یو من فمن یہ ہے شان استگنا استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں استرگنا اس دعوت کے لیے اس پیغام کے لیے اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شہ ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ تو سب سے بڑی دولت ہے اس سے اونچی تو کوئی متا ہی نہیں وہی سورہ یونس کی آیات فل بے فصل اللہ ہے وہ بے رحمت نہیں اب یہ تو اللہ تعالی کی رحمت اس کے فضل اس کے کرم کا سب سے بڑا مذہب ہے لہذا اس پہ خوشیاں مناؤ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شہ ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہو خیر و مما اجماعل خول الحق رب فمن شا ومن شاہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کوفر کرے جیسے کہ وہاں سورہ کبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالی ان اللہ ومن جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے اپنی آنکھ پر سنوار رہا ہے اپنا مستقبل بنا رہا ہے اپنی ابدی زندگی کے لیے راہ انور رحان الو جنت العین کا اہتمام کر رہا ہے نہ اللہ پر کوئی احسان ہے نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے نہیں مانتے ہو تو دفاع ہو میری کوئی ذاتی غلط نہیں میری کوئی احتیاج نہیں نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے ساتھ نہ میری کوئی ذاتی غلط یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے وہ کو ورنہ آ کچھ زیادہ ہی انسان چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا ہو اس نے توازو اختیار کیا ہو اس لیے کہ شاید کس طور سے یہ لوگ مان جائیں اس طور سے توجہ کر لیں اور کسی طرح سے بات قبول کر لیں لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس کے اندر کبھی ہو جائے مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ الناس کبیرا کبیرن اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے رجب پیدا نہ ہو جائے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دیکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس کرے حضور نے یہ بھی فرمایا نو تو بے روک اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے روک کے ذریعے سے تو فمن یومن ومن انہ نارا ہم نے ان ظالموں کے لیے مشرقوں کے لیے کافروں کے لیے سرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے تیار کر رکھی ہے کو ہا اس کی قناتیں اس کی لپٹیں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی وہیں استگیس اور اگر وہ بیتاب ہو کر پیاس سے وہ اگر کہیں فریاد کریں گے پانی طلب کریں گے یو آسو بے ماں ان کی فریاد رسی کی جائے گی ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا ماحول پانی ایسا جو ماحول جیسا ہوگا ماحول کے تین ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی یا لابا کھولتا ہوا پگلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابہ اور یا پیپ اور زخموں کا دھوول یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے تو پانی پیش کیا جائے گا بےتاب ہو کر جب وہ پانی طلب کریں گے یوگاسو میں مائن کرم نے یشیل وجوہ جو ان کے چہروں کو بھون دے گا پیاس کی شدت سے اس کو بھی پیے گے لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کے منہ جھلس جائیں گے بے سب شراب بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے بسات مرتفقہ اور بہت ہی بری ہوگی وہ آرام گاہ رفق سے مرتفقہ بنا ہے جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے <النَّلِيم> اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی تو لفظ بشارت یہاں پر ایک تنز کے طور پر آیا ہے اسی طرح سات مرتفقہ بڑی بہت ہی بری ہوگی آرامگاہ جو انہیں میسر آئے گی من ذالک بارک اللہ لی و فی فل العظیم و نفانی ویا کم بل آیا تھے